اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واسحابہ اجمعین چند ایک نشست پہلے ہم نے عقیدے کے موضوع پہ اللہ تبارک و تعلیٰ کی ذات اور صفات پر گفتگو کی تھی اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ آج ہمارے وطن عزیز میں اس مملکتے خدا داد پاکستان میں سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں الحاد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے بچے ہمارے ایتھیزم کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر سوال کر رہے ہیں اس کی صفات پر سوال کر رہے ہیں اور انتہائی گمراہی کا شکار ہے اور یہ جو الحاظ کی طرف مائل ہمارے بچے ہیں سب سے پہلے تو ان کے اس پہ مائل ہونے کا مکمل ذمہ مکمل قصوروار والدین ہیں کیونکہ ہم جو والدین ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو سکولوں میں جب داخل کروایا تو ہم نے سمجھا کہ وہ جو اسلامیات پڑھتے ہیں شاید وہ کافی ہوگی ان کی کردار کو بنانے کے لیے مگر ہم یہ نہ سمجھے کہ باقی جو معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہ اتنے خوفناک چل رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کہیں دین اسلام سے ہی ہٹ نہ جائیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انہی سکولوں کالجز میں یونیورسٹیز میں ایسے ہی چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں اور ہم والدین بھی جو ہے وہ اس پہ مطمئن نظر آئے بلکہ اکثر والدین تو خوش نظر آئے جن گھروں میں پہلے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا قرآن مجید آڈیو کی صورت میں سنا جاتا تھا اور مختلف مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی بزرگوں کے کارناموں پہ بات ہوتی تھی اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کے واقعات بیان ہوتے تھے ہمارے بڑے بوڑھے دادیاں دادے نانیاں نانے اپنے بچوں کو خاندان کے شام کو بٹھا کر کہانیاں سناتے تھے اور وہ قصے کہانیاں یا سیرت النبی سے ہوتی تھیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ہوتی تھیں اولیاء کے واقعات ہوتے تھے محققین محدثین فکہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں جنہوں نے دین اسلام کے خاطر تلوار پکڑی ان کے واقعات ہوتے تھے وہ سب ختم ہو گئے اور اس کی جگہ ایک دجالی فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہوا جس میں اب گھر گھر کے اندر اب تو یہ حال ہے کہ چوبیس گھنٹے میں شاید اٹھارہ گھنٹے جو ہے وہ مختلف قسم کی موویز اور مختلف قسم کی گھٹیا اور خرافات پر مبنی گانے اور یہ چیزیں چلنے رہی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھروں سے بھی جو تھوڑا بہت تربیت کا ایک پہلو تھا وہ پہلو ختم ہو گیا اور بچے ہمارے مکمل طور پر معاشرے میں پھیلنے والی خرافات کے رحم و کرم پر جاگے رہے اور اب یہ نوبت آ گئی کہ بچے سیدھا سیدھا ہماری ایک بڑی قریبی عزیزہ ہیں انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ان کے بچے نے آ کے سوال کیا ہے کہ ماما کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہے یہ جو الحاد پھیلانے والے لوگ ہیں یہ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ کی موجودگی سے اور پھر بات کرتے ہیں کہ اللہ دکھتا کیوں نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے تو معاشرے میں اتنی تکلیف کیوں ہے وغیرہ وغیرہ اور ایسی باتوں میں گھما کر بچوں کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں اور ہم والدین جو ہیں اس بات کو سمجھ نہیں پاتے سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کر دیں کہ ہمارا کتن کوئی ارادہ ان کے ساتھ مناظریں اور بحثیں کرنے کا نہیں ہے ہمارا کام صرف اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی تھی کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دیں تو چونکہ حزیر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ ہمارے درمیان اب اس طرح سے نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ پھر تابعین پھر طبا تابئین چلتے چلتے ہمارے علماء ائمہ ان کے کانتوں پر ہے اور ہر اس پڑھے لکھے انسان پر ہے جس کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اصل بات اصل ایمانی جو نقطہ ہے وہ اس کے دل میں پہنچا اس کی ذمہ داری ہے یہ سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اور محسوس ہوتی ہے اور حواس خمسہ کی مدد سے جس کو جانا جا سکتا ہے وہ مادہ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک آغاز تھا جس کا ایک انجام ہوگا جس کو ہم حادث کہتے ہیں وہ کبھی قدیم نہیں ہو سکتی وہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو ہمیشہ سے ہو اور وہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو ہمیشہ رہے تو حواس خمسہ جو ہے وہ صرف مادے سے متعلق ہے اس کا اور کوئی بھی جو ہے وجود نہیں ہے اور کوئی اس کی توجیہ نہیں ہے اور اس کی منطق کوئی لاجک کچھ نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو حادث چیزوں کے ساتھ جاننا اور اس کے ساتھ سمجھنا کہ ایسا ہونا چاہیے یہ غلط ہے اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے تو آج صرف پاکستان میں کروڑوں کی آبادی ہے دنیا میں اربوں کی آبادی ہے اب اگر ان اربوں میں سے ہر شخص ایک اپنا ایک تصور بنا لے کہ اللہ کو ایسا ہونا چاہیے تو پھر تو آپ اللہ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں آپ اللہ کیا ہے یہ جاننا نہیں چاہتے اور نہ اس کو ماننا چاہتے ہیں ہمارا نقطہ بڑا مختصر سا ہے کسی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ پہچان لیا تجھ کو تیری شیشنگری سے آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت ہمارے بزرگوں نے قصہ بیان کیا بڑا خوبصورت قصہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادی بھی تھی اور وہ शायरा بھی تھی لیکن وہ انتہائی شاعر تھی دین اسلام پر کار بند تھی شریعت کی پابند تھی اب اس پہ کوئی کہے گا کہ اگر شریعت پہ پابند تھی تو شاعرہ کیسے تھی تو ذہن میں رکھیں کہ شاعری حمد بھی ہوتی ہے نعت بھی ہوتی ہے منقبت بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ دین اسلام کے نے جو جو معاشرے ہمیں دیے اس معاشرے کے حالات اور اس کی تعریف پر بھی ہوتی ہے شاہ نامہ اسلام اس کی ایک وہ ایک اعلیٰ مثال ہے کہ جس کے اندر حزیکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش مبارکہ سے پہلے کے واقعات سے شروع کر کے کافی آگے تک کے معاملات کو شاعری کی صورت میں بیان کیا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو زکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے تقریباً تیس چالیس سال پہلے قیس کے قبیلے کے ساتھ ہوئی تھی پھر چلتے چلتے آگے تو شاعری بذات پہ خود اس کو کبھی برا نہیں کہا گیا ایک سو اور بیس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فہرست ان کے ناموں کی ہمارے پاس موجود ہے جو شاعری کرتے تھے اور پھر حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بھی کفار جو ہیں وہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کچھ کہتے تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو جواب دو تو شاعری اگر شریعت کی جو حدود ہے اس میں رہ کر کی جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے بڑے بڑے آئمان نے اشار کہے ہیں امام شاف رحمت اللہ علیہ کے اشار ایسے ایسے کمال اشعار کے انسان سنتا ہے تو اس کا دل ایمان سے بھر جاتا تو بزرگ ہمارے فرماتے ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ شہزادی بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی لیکن شریعت کی پابند تھی اور عالمہ تھی کسی کو اس کے اشعار سنے تو دل میں ایک الفت کا ایک محبت کا جذبہ جاگا یہ بھی قدرتی بات ہے ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے ہم تو اختلاف اس پہ کرتے ہیں کہ جب یہ جذبہ جاگے اس کے بعد آپ کا رویہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ شاعرہ جو ہیں ان سے ملاقات ہو جائے اب دین تو اس بات کو پسند نہیں کرتا اور یہ سریحن حرام بات ہے نامحرم سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے لیکن پیغام شاعرہ تک شہزادی تک پہنچا دیا گیا تو شہزادی نے شاعرہ نے جواب میں لکھ کر یہ بھیجا کہ جس طرح گلاب کے پھول میں پھول کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح میرا وجود میرے کلام میں موجود ہے مجھ سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے ارد گرد قدرت اتنے زیادہ ہیں اور ان کا نظم و ضبط اتنا زیادہ ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی اگر کسی کو شبہ ہو اللہ کی ذات پہ اور اس کی موجودگی پہ اور اس کی وحدانیت پہ تو ہم سوائے اس کے حق میں دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بحث بحث ہے مناظرہ مناظرہ ہے بحث میں جیتنا مناظرے میں جیتنا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا وہ صرف اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ ہارنے والے سے علم مناظرہ میں زیادہ بہتر تھے منطق میں زیادہ بہتر تھے اسی وجہ سے قرآن مجید جا بجا اور احادیث بھی جا بجا تدبر کی دعوت دیتے ہیں تفکر کی دعوت دیتے ہیں مظاہرے قدرت پر غور اور فکر کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بات عجیب ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں اللہ کے وجود پہ سوال کر رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ جتنی کثیر تعداد میں یہ ہمارے مسلمان بچے بچیاں الحاد کی طرف جا رہے ہیں اس سے زیادہ کثیر تعداد میں غیر مسلم ممالک میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے محققین بڑے بڑے جو ریسرچرس ہیں وہ جو ہیں وہ یا تو اسلام کا اعتراف کر رہے ہیں یا خود مسلمان ہو رہے ہیں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اعتراف کیا ایک بہت بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں جب یہ سارے معاملات دیکھتا ہوں اور پھر اس پہ غور کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بات تو سائنس انیس سو ساٹھ میں انیس سو ستر میں انیس سو چالیس میں آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے اس کتاب کے اندر جب یہ بات آئی ہے تو یہ بات اس وقت کیسے پتا چل گئی اور پھر وہ لکھتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ مانے بغیر کہ اللہ کا وجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیغمبر ہے ٹھیک ہے مسلمان وہ شخص نہیں ہوا لیکن اس نے دین کا اسلام کا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف ضرور کیا ایسے بھی معاملات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں نے کبھی بھائی آپ بہت بڑے محقق ہیں آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں یا آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ تو پیدائشی طور پر بڑے متشدد قسم کے عیسائی تھے آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں آپ قرآن سے اس طرح بیان کر کے قرآن کی حقانیت پہ بات کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ آج تورات سے زبور سے انجیل سے بھی ہمیں بتائے دیکھیں کہ اس میں بھی یہ معاملات ہوئے اور انہوں نے آخر سے جواب دیا کہ جناب ساری عمر ہم پڑھتے رہے ہمیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں ملا اس پہ کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا استغفر اللہ استغفر اللہ کہ شاید یہ حقائق جو ہیں بیان کرنے میں شیطان کا کوئی ہاتھ ہے استغفر اللہ معذر۔ اس پر بھی ہم نے کیا جواب دینا انہوں نے ہی جواب دیا کہ آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ حقائق آپ کہتے ہیں شیطان نے بتا دیے اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی کتب جو ہیں وہ خالص اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے آپ کو نہیں بتائی یہ بات بھی الٹا آپ کے خلاف جاتی ہے ان سائنس دانوں نے کہا کہ جناب اس سے تو الٹا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کو خدا مان رہے ہیں سوچنا پڑے گا کہ وہ بھی بات صحیح ہے یا نہیں لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے دین اسلام سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر وہ اللہ پر شک کر رہے ہیں قرآن پر شک کر رہے ہیں دین پر شک کر رہے ہیں اس میں ہمارا قصور ہے ہم بطور والدین بھی ناکام ہوئے ہیں اور ہمارے علماء بھی ناکام ہوئے ہیں اب حال غیر مسلموں کا یہ ہے کہ ایک ایک آیت کے بدلے لوگ مسلمان ہوئے یا انہوں نے اسلام کا اعتراف کیا کسی نے دیکھا کہ قرآن کے اندر فراؤن کو بچانے کا تذکرہ ہے وہ حیران رہ گیا وہ اسی بات پہ مسلمان ہو گئے کسی نے دیکھا کہ قرآن کے اندر پانی کے ساتھ زندگی کا تعلق جو ہے بیان کیا وہ اس بات پہ حیران ہو گئے یا مسلمان ہو گیا یا اس نے اسلام کا اعتراف کر لیا کسی نے دیکھا کہ قرآن نے کہا کہ ایک معمولی سے ذرے سے بہت زوردار دھماکے کے ساتھ جو ہے یہ کائناتیں جو بنی ہیں وہ اسی بات پہ حیران ہو کے اس نے کہا کہ یا مسلمان ہو گیا اور یا اس نے اسلام کا اعتراف کر دیا نے کہا کہ یہ تو آج پتا چلا ہے کہ یہ جو ساری کائناتیں ہیں یہ مسلسل پھیل رہی ہیں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کم و بیش یہ ایک کتاب کے اندر کیسے خبر آ گئی کہ یہ ساری کائناتیں جو پھیل رہی ہیں وہ اسی بات پہ اس نے اسلام کا اعتراف کر لیا کسی نے دیکھا کہ قرآن مجید میں سمندر کی موجوں کے اندر سے پھر موجوں کا تذکرہ ہے ہم نے تذکرہ پڑھا کہ اس شخص نے باقاعدہ کسی سے پوچھا وہ شخص خود جو تھا وہ سفر بہت کرتا تھا ملاح تھا سیلر تھا اس نے باقاعدہ پوچھا کہ یہ جو کتاب ہے اور تم کہتے ہو کہ کتاب تمہیں محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ سیلر تھے نہیں وہ تو سیلر نہیں تھے وہ تو ساری عمر سے صحرا میں رہے انہوں نے تو کبھی بھی سفر جو ہے سمندر کا نہیں کیا لگا کہ یہ جو بات ہے موج میں موج کی یہ تو کوئی بہت زیادہ تجربہ کار سیلر ہی جان سکتا ہے وہ اسی بات پہ اسلام کا موترف ہو گیا اسی طرح قرآن نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ زمین میں میخوں کی طرح رکھے گئے اس پہ لوگوں نے اعتراف کیا پھر قرآن و حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ جب عذاب آگ کا ہوگا جہنم میں تو بہت ہی کم وقت میں لمحے کے بھی بہت سے چھوٹے حصے کے اندر جن کو آزاد دیا جا رہا ہوگا اس کی جلد جل کے ختم ہو جائے گی فرن نئی جلد دی جائے گی پھر ختم ہو جائے گی فرن نئی جلد دی جائے گی وہ کو بہت بڑا میڈیکل ایکسپرٹ تھا سائنسدان تھا اس نے کہا جی یہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ان کو کیسے پتا چل گیا کہ تکلیف کا تعلق جو ہے وہ آپ کی جلد کے ساتھ ہے صرف دماغ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے اس نے اسی پر اعتراف کر دیا کہ اسلام واقعی سچا ہے پھر اسی طریقے سے وہ جو دو سمندروں کے ملنا اور مل کر بھی ان کے درمیان ایک باقاعدہ پردہ جو ہے وہ رکھا گیا جس کی وجہ سے بڑی دور تک وہ کچھ انہوں نے کہا کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے ہم اسی پہ اسلام کا اعتراف کرتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں یہ جو بادل بنتے ہیں ان بادلوں کے بننے کا جو سارا معاملہ ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو پتا ہوتا اس زمانے میں وہ اس پہ اس نے اعتراف کر لی کسی نے کہا جی قرآن و حدیث سے ہمیں جو ماں کے رحم میں بچے کے جو مختلف مراحل ہیں مدارج ہیں ان کی جو تفصیل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کوئی مائکروسکوپ ہوتی کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے وہ مشاہدہ کرتے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو اتنی تفصیل سے اور ایسا درست تذکرہ کیسے قرآن کے اندر آ گیا وہ اس مسلمان ہو گیا یا اس نے اعتراف کر لیا آج غیر مسلم ان نشانیوں سے مظاہر قدرت سے اسلام کا یا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں یا مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں آج راستے میں آتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ ہم رکے تو اچانک واٹس ایپ پہ ہمیں ایک ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کی طرف سے ایک چھوٹی سی کلپ ملی جس کے اندر ابھی حال ہی میں کوئی بہت بڑا پادری ہے کیتھولکس کا جو مسلمان ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو قرآن پڑھنا اس نیت سے شروع کیا تھا کہ میں ثابت کروں کہ اس میں مسائل ہیں اور غلطیاں ہیں اور وہ غلطیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود مسلمان ہوں گے وہ ساری عمر اور دیکھیں جیسے ہر مکتبہ فکر میں بھی دین میں بھی جو مختلف علما ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی لیر ہے ایک ٹاپ لیئر کا آدمی ہوتا ہے جی سب سے اوپر جو مشائق ہے اور علماء ہے اس سطح کا وہ آدمی جس نے ساری عمر اسلام کے خلاف بیان بازی کی اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی آج وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس کو مسلمان بھائیوں کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوئی وہ رو پڑ کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اتنے کھلے دل کے ساتھ اپنے اندر لے کے آتا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج کی گفتگو جو ہے اس کا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دلیلوں کے ذریعے چیزوں کو غلط اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے اپنی اولادوں کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیں کچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے گھر میں بڑے مسائل ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آصیب شا شاسب آ گیا ہے کوئی جنات آ گئے ہیں کسی نے کوئی جادو وادو کر دیا ہے آپ ہمیں مشورہ دے کے ہم کیا کریں آپ سوچیں ہم نے کیا انہیں کہا ہم نے کہا جی آپ دو کام صرف کر دیں دو تین کام ایک گھر میں یہ جو الٹے سیدھے ڈرامے چلتے ہیں خصوصاً ہندی ڈرامے جن کے اندر ہندو بھجن آتے ہیں وہ بند کرتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے انہوں نے اعتراض یہ جڑا کے جناب ہم ان کو مانتے تھوڑی ہیں کیا فرق اب آپ ایک چیز غور کریں جو بھی ہم عرض کر رہے ہیں اور یہی بات ہم نے ان سے بھی کہی تھی ہم نے کہا کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت آڈیو پہ کوئی بندہ نہ پڑھ رہا ہو روزانہ گھر میں چلتا رہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی روحانی مقاصد کوئی اس سے فیوز و برکات حاصل ہوں گے انہوں نے کہا جی ہاں جی ہمارا ایمان حاصل ہوں گے تو ہم نے کہا پھر ہندوؤں کے بھجن اور بتوں کے اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے بھجن چلیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا گھر پہ ہماری بہت قریبی عزیزہ نے ایک دفعہ کہا کہ جی میری بچیاں جو ہیں وہ ڈر جاتی ہیں رات کو سوتے ہوئے شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے ہم نے صرف دو سوال کیے گڑیوں سے کھیلتی ہیں ہاں جی کھیلتی ہیں کہاں ہیں گڑیاں کمرے میں رکھی ہوئی ہم نے کہا صرف یہ کام کریں ہم ابھی پہلے اسٹیپ پہ یہ نہیں کہتے کہ گڑیوں سے کھیلنا منع کر دیں ایک دم سے کام کریں تو پھر اکثر کام خراب ہو جاتا ہے ہم نے کہا انہیں کہ گڑیا سے کھیلیں پکڑ کے الماری میں بند کر دیں باہر نہ رکھیں پھر جب کھیلنا ہو نکال کے کھیلیں پھر پکڑ کے اندر رکھ دیں باہر نہ رکھیں ہاں آہستہ آہستہ کوشش کریں ان کے ان کو اس کی بدل کوئی دے دیں ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ گڑیوں سے کھیلنا پھر چھوڑ دیں آپ اندازہ کریں انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ دو سے تین دن کے اندر اندر بچیاں ٹھیک ہوں ہمارے رہن سہن کا مسئلہ ہے ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے ہمارے جو بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کا مسئلہ ہے ان پہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے بچوں کو بچائیں اپنی بیگمات کو بچائیں اپنے گھر کی عورتوں کو بچائیں اپنے بھائیوں کو اب تو آج کل تو والدین کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک وہ مختلف قسم کے خرافات پر مبنی گانے اور اس پہ رقص اور یہ چیزیں نہ ہو جائیں تب تک جو ہے ان کی بھی شاید دن جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا طریقے سے بحثیت معاشرہ ہماری آخرت بھی تباہ کر رہی ان سب چیزوں کا بدل آپ لیں ایسا بدل جو کہ دین جس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارے یہ جو الہاد ہے یہ صرف اور صرف بچوں کے ذہنوں میں اشکال شبہ کنفیوژن ڈالنے کا بس ایک راستہ ہے اور اس کی مدد سے لوگ بہت کامیاب ہیں اس سے بچیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا اللہ تعالیٰ ہم اس و توفیق بخشے کہ ہم اللہ پر ایمان میں مضبوطی سے قائم رہے کیونکہ اللہ پر ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہوگا اور ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہوگا تو ہمارا ایمان نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا فرشتوں پر بھی ہوگا صحابہ پر بھی ہوگا پچھلی کتابوں پر بھی ہوگا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے فلاں چیز پہ ایمان فلاں چیز ان سب پہ ہمارا ایمان خود بخود مضبوط ہوتا جائے گا اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ یا قرآن کی ذات پہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ان میں سے کسی تین میں سے کسی ایک چیز پہ بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا باقی ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی انشاءاللہ وصلی اللہ علیه و علیه کل کے ہی سیدنا و مولانا محمد و علی علیه و اصحابہ اجمعین بر رحمتک یا الرحمٰن